تعلیم، میں، کسی سے ہے اصل میں یہ پورے آل حضرت کی نعت ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلاۃ و سلام جو ہیں وہ خاکی اور خاک سے پیدا ہوئے اس میں تو کوئی کلام نہیں کہ آدمی بھی خاکی ہے مٹی سے بنا ہے مینا خلق اسی سے بنایا مینہا نو دوکم پھر تم اسی میں لوٹا وہ فیحا نوئی تارا اسی سے تم اٹھاؤ جاؤ،, اٹھائے جاؤ گے مٹی سے بنے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے تخلی تو کیا مٹی سے مگر بنایا اپنے دستے قدرت سے ٹھیک اب جو مٹی اللہ کے دست قدرت میں چلی جائے تو کیا وہ عام مٹی ہوگی اسی کو اقبال کہتا ہے کہ جناب ایک شیر میں اس نے کہا کہ جس سے تخلیق آدم, یہ گل ہی جسے آدم تخلیق یہ وہ یہ نہیں آدم تخلیق ہے تو اس میں کوئی شخص اگر یہ کہے کہ آدم علیہ السلام مٹی سے تخلیق ہوئے اس پر پوری اعلی نے ایک نعت فرما کر کہا کہ یہ ہمارا بھی امتیاز ہے کہ ہم بھی مٹی سے پیدا ہوئے اور پوری نعت اگر آپ پڑھیں تو اس میں خاک کا ذکر اسی لیے آیا کہ آدم علیہ السلام خاکی ہیں اور ہم بھی خاکی ہیں اور اس میں اعلی حضرت نے اس خاک کی تاریف کو جو بیان کیا ہے وہ صنف نعت میں آپ کو پوری تاریخ میں اگر دو سو سال سے اردو چل رہی تو دو سو سالہ تاریخ میں کسی کلام میں آپ کو یہ کلام نہیں ملے گا جو اعلی حضرت نے فرمایا